شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے في صدور الناس من کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العظیم